من حمزه ونفقه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسمت به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الشور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون من حاضرين وفردانشين قواتين الإسلام قد بي مسنونك بعد من السورة الواقية كي چار چھوٹی آیتیں آپ کے سامنے تلاوٹ کی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحشر کے میدان میں انجام کے اعتبار سے انسانوں کی تین تقسیمیں کی ہیں کہ حشر کے میدان میں انجام کے اعتبار سے انسان تین طرح کے ہوں گے ایک اصحاب المنا ہے وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے یہ تھے افطابلم وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور تیسرا گروہ ہے والسابقون السابقون نیکیوں میں سبقت کرنے والے الاقل مکرب اور یہی اللہ تعالی کے مقرب بندے ہوں گے اپنے ترجمے سے ملازہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کے دو طبقے فکر کیے ہیں اور ناکام ہونے والوں کا ایک طبقہ کلحشر کے میدان میں جو لوگ ناکام ہوں گے ان کو قرآن نے اصحاب کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام امال بائیں ہاتھ میں دی جائیں گے اور کامیاب ہونے والے یہ دو طبقوں میں ایک تو اصحاب المئی منع دہنے ہاتھ والے جن کے نام امال دہنے ہاتھ میں دی جائیں گے اور ایک اور طبقہ ہے کا اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے نام امر ان کے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے مگر پہلے طبقے کے مقابلے میں ان کا رتبہ بہت بلند ان کا مقام بہت عظیم اور ان کا مرتبہ اللہ تبارہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا قرآن مجید نے ہی میں نے ایک مقامات پہ بات ذکر کی ہے کہ اہل ایمان دو طبقوں میں ہوتے ہیں ایک طبقہ ان اہل ایمان کا ہوتا ہے جو صرف فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر اکتفا کرتے ہیں جو چیز فرض ہے جو چیز واجب ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں لیکن اہل ایمان کا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو نہ صرف ایک فرائض اور واجبات کا پابند ہوتا ہے بلکہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات سننوں نوافل کا بھی جو ہے وہ پابند ہوتا ہے انہیں کو قرآن مجید السابقون السابقون سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ ہر نئے کام میں آگے بڑھنے والی تو دیکھیے وہ مومن جس کا ایمان معیاری اور مثالی ہو اور جس کا ایمان دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہو اس کی زندگی کا یہ لازمی عنصر ہے کہ اس کے اندر نیکی کا غیر معمولی جذبہ پایا جاتا ہے اور نیک کاموں میں آگے بڑھنے اور ایک نیک کاموں میں دوسروں سے سبقت کرنے کا ایک جذبہ مومن کے اندر ہوتا ہے اور یہ اس کے ایمان کی پہچان ہے نیکیوں میں منافست، نیکیوں میں مسابقت اور نیکیوں میں آگے بڑھنا کیسا ہوتا ہے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے فقراء مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مہاجر صحابہ غریب تھے اس لئے کہ وہ اللہ کی خافر اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ آئے تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا نہ آقارب و رشتہ دار نہ گھر بار نہ کاروبار کوئی چیز نہ تھی مدینہ آئے ہجرت کر کے نادار تھے وہ غریب تھے وہ مطلس تھے وہ زنگار تھے وہ, محتاج تھے وہ ان کے مقابلے میں جو صحابہ مدینے ہی کے رہنے والے تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے حیثیت والے تھے ان کے پاس مال تھا ان کے پاس اپنا جمایا ہوا کاروبار تھا ان کے و رشتے دار تھے اچھے خاصے گھر تھے اب یہ غریب اور مہاجر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کیا شکایت کرتے ہیں ہیں اللہ کے نبی دیکھیے ہم جیسے نماز پڑھتے ہماری ساتھی یہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ جیسے روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ جیسے جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کرتے ہیں اللہ کے نبی نیکی کے بہت سارے کاموں میں ہم اور وہ برابر برابر چل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے ان کو دولت دی ہے اور ہمیں دولت نہیں دی ہے جس کی وجہ سے وہ دولت کی وجہ سے کچھ ایسی نیکیاں کر رہے ہیں کہ جو نیکیا مال نہ ہونے کے سبب ہم نہیں کر پا رہے اللہ کے نبی نتیجے میں وہ جنت کی طرف جو دور ہو رہی ہے اس میں وہ ہم سے بہت آگے چلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی دیکھو سوچنے کا انداز کیا فکر لے کر آئے ہیں صاحب یہاں ایک اور ایک اور کرنے کی بات یہ بھی تو ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یقینا یقیناً صحابہ جن کے پاس مال تھا ان کا طرز زندگی مہاجر صحابہ سے بہتر رہا ہوگا ان کے گھر مہاجرین کے گھر سے بہتر ان کا لباس مہاجرین کے لباس سے بہتر ان کا کھانا پینا مہاجرین کے کھانے سے بہتر یقیناً لیکن مہاجر صحابہ نے معاملے کو بنیادی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ نہیں کہا وہ ہم سے بہتر کھا رہے وہ ہم سے بہتر پہن رہے وہ ہم سے بہتر گھروں میں رہ رہے یہ نہیں کہا معاملے کو آخرت کے نقطے نظر سے دیکھا آگے کہا اللہ کے نبی اللہ نے ان کو دولت دی ہے ہمیں دولت نہیں دی ہے نتیجے میں وہ صدقہ کر رہے ہیں غریبوں کو نواز رہے یتیموں بیواؤں پہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اشفاق کر رہے ہیں ہم سے بہت آگے بڑھ جا رہے ہیں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس عمل کی پابندی کرنے لگو موازمت کرنے لگو تو تم اس اجر و ثواب کو پالو گے جو اجر و ثواب کے تمہارے انصاری مال خرچ کر کے پا رہے ہیں. اللہ ضرور بتائیے کہا کے کہ نماز بات سینتیس مرتبہ الحمد الحمدللہ اور چونتیس مرتبے اللہ اکبر اس ذکر کی پابندی کرنا اس ذکر کا اہتمام کرنا تم اس ذکر کا اہتمام کرنے سے اس عجر و ثواب کو پالو گے جو اجر و ثواب کے پیسہ خرچ کے پا رہے ہیں. بہت خوش ہوئے بہت خوش ہو گئے کہ انصاری صحابہ جو جنت کی دوڑ میں ان سے آگے بڑھے جا رہے تھے اب یہ ایسا ذریعہ معلوم ہو گئے ایسی نیکی معلوم ہو گئی کہ جس کو کر کے وہ ان ان سے آگے نہیں تو تو کے برابر تو چل سکتے ہیں جنت کی طرف دوڑ میں عمل کرنے لگے اور کسی طرح سے ان انصاری صحابہ کو بھی اطلاع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو یہ عمل بتایا ہے اور جیسے ان کو اطلاع انہوں نے بھی اس نیکی پہ عمل کرنا شروع کر دیا اس ذکر پہ تعالی اور اللہ اکبر کہنا اس پہ عمل شروع کر دیا مہاجرین کو معلوم ہوا پھر پریشان ہوئے پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اے اللہ کے نبی جو نسخہ آپ ہمیں بتایا کہ ہمارے انصاری ساتھیوں کو وہ بھی معلوم ہو گیا وہ بھی عمل کرنے لگے پھر آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم سے نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظاہر کا فضل اللہ میش یہاں آپ نے کہا دیکھو یہاں میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے مان اللہ کا فضل ہے دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ نے ہر نعمت ہر انسان کو نہیں دی ہے اللہ سوار کو تعالیٰ نے اللہ جسے چاہتا ہے کسی نعمت سے نوازتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو انسانی صاحبہ کو اس نے دیا ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا غور کرنے کی بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر میں منافست مساوت کا کیسا جذبہ تھا اور جنت کو حاصل کرنے اور کی کامیابی حاصل کرنے کی کیسے صحابہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جیسی تربیت کی اور نبی کی تربیت کے زیر اثر رہ کر صحابہ نے جو ہنر سیکھے جو سبق سیکھے یہ اس کا نتیجہ تھا خود ہمارے نبی کیسے تھے نبوت سے پہلے آپ کا کردار ایسا تھا نبی نبوت سے پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے جو چالیس سال آپ نے گزارے ان چالیس سالوں میں آپ کا کردار ایسا تھا ام المن خدیجہ الخبرا رضی اللہ عنہ نے پہلی وہی کے بعد کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے پہلی مرتبہ امین سے ملاقات کر کے غیر متوقع ملاقات سے پریشان ہو گئے اور آپ کو یوں لگا کہ جیسے شاید آپ کی جان پر کوئی خطرہ آ رہا ہے اس وقت ام المنین نے جو الفاظ کہے جو جملے کہے <تصفيق> ہوا بتا. کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیتا نیک انسان آپ دیتا شریف انسان اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا ان نقل تحصیل اور راہم آپ رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں وز ملک راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے ہیں وہ سفر مہمان نوازی کرتے ہیں وہ سکھ سی بل اور جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اس کو کما کر دیتے ہیں وہ اور جو بھی انسان مصیبت زدہ ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کی پریشانی کو حل کرتے ہیں اس کے مسئلے کو غور کرو کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کردار اور آپ کے اخلاق ہے تو اندازہ کرو کہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کیسا رہا اس لئے حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ کانت الامت من امائی اہل المدینہ لتأخذ بیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسنسلق بی حیف الشاہ فہدے ہیں کہ بساوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی سے ہوتا آپ راکھتے سے جا رہے ہوتے مدینے کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی آتی جس پر ظلم ہوا ہوتا جس کو کسی نے ستایا ہوتا جس کو کسی نے پریشان کیا ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکتی اپ رُک جاتے اور اپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ادھر آئیے اپ کو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ ابن بخاری شریف کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رُکتے وہ جو ادھر بلادی اس کے ساتھ جاتے جو شکایت وہ کرتی سنتے اور جو مدد اس کی کرنی ہوتی وہ مدد کر کے آپ آگے بڑھتے سبحان اللہ غور کریں ہمارے نبی کے کیسے اخلاق لونڈی اور غلام جن کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہ کی لونڈی اور لانڈی اور معاشرے میں بالکل جیسے بازار میں جانور بیچے جاتے تھے لونڈی اور غلام بھی بیچے جاتے تھے سبحان اللہ انسانوں کے ایسے کمزور ترین درتے کے ساتھ ہمارے نبی کا یہ معاملہ ہمارے نبی کی یہ اخلاق ایک لونڈی بھی جب چاہے آپ کے پاس آ سکتی تھی جو شکایت ہونا کر سکتی تھی اور جو مدد چاہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ مدد کے اس کو بھیجا کرتے ہمارے نبی کے اخلاق ہیں آپ نے مسجد بنائی آپ کا معمول یہ تھا نیکی کا حکم نہ دے، نہ صرف کہ آپ نیکی کا حکم دیتے عملن پہلے امریکہ مسجد بنائی مسجد مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسجد بنانے کے لیے ایسا نہیں کیا کہ صحابہ کو حکم دے کے خاموش رہ گئے آپ نے خود بنفس سے نفی اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ مسجد بنانے میں مل کر آپ شریف ہوئے صحابہ بھی ایک ایک اینٹ اٹھائے جا رہے تھے صحابہ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایک اینٹ اور پتھر اٹھائے جا رہے تھے آپ نے صرف آڈر نہیں کیا تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے کا سوال آپ نے دیا اور نیکی کے جتنے دروازے ہیں نیکی کے جتنے راستے ہیں آپ نے نیکی کے سارے راستے اپنی امت کو بتا دی اور نیکیوں میں غیر معمولی جذبے سے آگے بڑھنے کی تلقین کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں سلوات اللہ علیہ وسلم کے بندہ جب ہر صبح جب جا سو کر اٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح انسان پر تین سو ساٹھ سرتے واجب ہو جاتے ہیں تین سو ساٹھ سرتے ہر انسان میں واجب ہوتے ہیں کیوں واجب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن میں جو جوڑ رکھے ہیں انسانی بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کل تین سو ساٹھ جوڑ رکھے ہیں اور یہ جوڑ بہت, بہت بڑی نعمت ہے اندازہ کرو یہ ہاتھ ہے ہاتھ میں کتنے جوڑ ہیں آتھ? اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہم ہاتھ سے کوئی چیز نہ پکڑتے ہیں ہماری انگلیاں بالکل سیدھی ہو جاتی ہیں اگر کوئی چیز نہ اٹھا سکتے تھے نہ پکڑ سکتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے بدن میں تین سو سات جوڑ رکھے گو قریب مسلم کی حدیث ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا انعام ہے, ہے اور اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب سوتا ہے سوگر صبح اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے ایک ایک صدقہ یعنی تین سو سات جوڑوں کے بدلے تین سو ساٹھ صدقے واجب ہو جاتے ہیں دائر بات ہے, انسان رات سوتا ہے تھکا ماندہ انسان سکا ماندہ کسان جو دن بھر اپنے کھیت اور بغیچے میں محنت کرتا ہے سکا ماندہ مسافر جو دن بھر سفر کر کے آیا ہے سکھا ماندہ کاروباری جو دن بھر کاروبار کر کے آیا ہے انسان رات کے وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کا قابل نہیں ہوتا تھکا ماندہ انسان سوتا ہے سوتے ہوئے اس کی کیا حالت ہوتی ہے لیکن جب یہی انسان جب صبح جاگتا ہے ایک نئی زندگی لے کر جاگتا ہے ایک نیا ولا لے کر جاگتا ہے ایک نیا جوش لے کر جاگتا ہے ایک نیا جذبہ لے, لے کر جاگتا ہے ایک نیا حوصلہ لے کر جاگتا ہے یہ تھکان کہاں گئی کسی کو خبر نہیں اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے سے وہ انتظام کر دیا ہے کہ نیند رات کی نیل انسان کی پوری تھکان کو کاٹ کے اور ختم کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کے بدل میں جب وہ صبح جاگتا ہے کام کرنے کا ایک نیا حوصلہ ابلولا رہتا ہے جس کی شکر گزاری کے طور پہ آپ نے کہا ہر صبح انسان پر تین سو ساٹھ ردے والی وہ تھے بہت بڑی بات ہے تین سو ساٹھ رتے انسان کیسے ادا کرے آپ نے کہا ان صدقوں کے ادا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے کہا وک السادہ سبحان اللہ کہیں گے تو ہے سو مرتبہ سبحان اللہ کہ دو سو سدفے ہو گئے وکلحمی تو ایک صدفہ ادا ہو گیا جتنے مرتبے آپ الحمد للہ کہیں گے اتنے سرف ادا ہو گئے وکل تصبی اللہ اکبر آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا ایک صدفہ ادا ہو گیا اور جتنے مرتبے اللہ اکبر کہیں گے اتنے صدفے ادا ہو گئے کل تحلیل صدا کا ایک مرتبہ صدقہ ادا ہو گیا جتنے مرتبہ صدقہ ادا ہوں امرم بھی معروف ان سدا کسی بھلائی کا حکم کسی کو دیتے تو وہ ایک صدقہ ہے نے بھلائیوں کا حکم دیں گے اتنے صدقے ادا ہوں گے وہ نہیں کریں ان سدا کسی برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے کسی کو کسی برائی سے روکتے ہیں جتنے مرتبے روکیں گے اتنے صدق ادا ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے وہ ایک عمل کرنے کی صورت میں اس ایک عمل سے پورے تین سو ساٹھ صدقے بھی ادا ہو جائیں گے وہ یہ ہے سورج نکلنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لو چاک کی نماز جسے کہتے اسراق کی نماز جسے کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی انسان اسراق کی دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے ان دو رکعتوں سے یہ پورے تین سو ساٹھ صدقے بھی ادا ہو جاتے ہیں تو دیکھیے سبحان اللہ نیکی کا کیسا وسیع تصور شریعت نے پیش کیا ہے اجر و ثواب کمانی کے کیسے راستے شریعت نے بتائے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو نیکی کے ایک ایک امر کو ونی جانتا ہے نیکی کے ہر راستے پہ وہ چلتا ہے وہ کسی نیکی کے تعلق سے شانے بے نیا بھی نہیں دکھاتا نیکی چھوٹی ہو کے بڑی مومن جو ہے آگے بڑھ کر اس کو اپناتا ہے اور صحیح معنوں میں یہ اس کے ایمان کی علامت ہے آپ نے فرمایا ایک ساوی کو نتیج کرتے ہوئے لا تحترن من شیعہ لا تحترن من لرن من فی صحیح کہا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو کسی نیکی کو حقیر مت جانو ولو جانوا کبھی اگر سے کہ یہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو دیکھو اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم تعلیم دے کہا نیکی کو حقیر حقیقت سمجھو کتنی معمولی نیکی کیوں نہ بھی بہت بڑی نیکی ہے لو ایلا کورا ان لاجت اگر کوئی شخص مجھے دعوت دے اور دعوت میں کیا کھانے کے لیے رکھ رہا ہے؟ کس چیز کی کھانے کی دعوت دے رہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کے لیے دسترخوان پہ اس نے روٹیاں نہیں رکھی ہے گوشت نہیں رکھا ہے جانور کا کھر رکھا ہے جانور کا کھر دسترخان پہ رکھ کے کوئی مجھے دعوت دیتا ہے تو میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا سبحان اللہ! غور کرے آپ جہاں دعوت قبول کرنے کی اہمیت بتا رہے ہیں وہی آپ وسلم دوسروں کو دعوت دینے اور دوسروں کی مہمان نوازی کا طریقہ بھی بتا رہے, رہے کہ اپنی استطاعت کے جو کھلا سکتے وہ کھلاؤ کھلانے کے لیے گوشت نہ ملے جانور کا کور ہی صحیح جو کہ اگر کھائی جانے والی چیز نہیں ہمارے نبی کے اخلاقی آپ کے انکشاری کا کور کھانے کے لیے بلا دعوت کو قبول کروں گا دعوت قبول کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے اور دعوت دینے کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے سجی سے بیک وقت سکھا لاتا کرن نہ مینل مارو پیچھے کسی نیکی ہمیں نہیں معلوم جس نیکی کو رہے, ہم جس نے سمجھ رہے ہیں ہم جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں اللہ تبارک سے ہماری نیکی کتنی عظیم ہو جائے گی کتنی بڑی ہو جائے گی کوئی بتا نہیں سکتا میں ہمیشہ یہ واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں لاسا من الماروفی سیاح کے ضم میں کسی نیکی کو مت سمجھو تمہاری نیکی نتیجے کےدرم کے کے اسلام ہوئے تھے میں نے ان سے ان کے قبول اسلام کی داستان پوچھی سروسا کہ اسلام نے اپنے اسلام اپنے کیسے تبول کیا اسلام کی, کی آپ کو پسند آئی کہنے لگے میرا ایک مسلمان دوست تھا میرے اس مسلمان دوست کی ایک چھوٹی سی نیکی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی میں نے کہا کیا نیکی کہنے لگے ایک ہم ٹو ویلر میں بیٹھ کے سفر کر رہے تھے میں گاڑی چلا پیچھے بیٹھا ہوا تھا میرے مسلمان دوست راستے میں اچانک کہ گاڑی روکا میں نے گاڑی روکا دیش میرا مسلمان دوست فوراً اترا اتر کے راستے میں ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کے بازو ڈال اور کے بیٹھ گیا میں نے اس سے گسا کیا میں نے اس نے نے کہا کہا کہ کہ ہاں میں یہ تو منسپالٹی کے کرنے کا کام ہے تم نے یہ کیا کیا ہے اس کے لیے جلدی گاڑی رکائی میرے اس مسلمان دوست نے کہا بھائی یہ تمہارے سوچنے کا انداز ہے یہ منسپالٹی کے کرنے کا کام ہے ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی راستے سے گزرو راستے میں اگر بعد میں آنے والوں کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہٹا کر بولو ہما سام سے سزا تھا راستے سے تکلیف دس چیز کا ہٹانا سڑتا ہے آپ گزر رہے راستے میں کوئی کانچ پڑی ہوئے ہٹا کر گزرو راستہ گزر رہے راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے؟ ہٹا کر گزرو آپ گزر رہے راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے؟ ہٹا کر گزرو یہ سننے تھے روی کی اور بہت عظیم سننے تھے جس سے ہم غابل ہیں خدمت خرابے کہتے ہیں اگر ہم یہ سوچ کر کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کانٹا میرے پیر میں تو نہیں لگا اللہ کا شکر ہے کہ یہ کانچ میرے پیر میں تو نہیں لگی کامل نہیں ہو سکتے مومن وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنا اپنا بھلا دیکھتا ہے مومن کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بھی بھلا چاہتا ہے بلکہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے دین کی تعریف ہی کیا, کیا اللہ کی نے کہا دین والنصیحہ دین و دین نام ہے خیر شاہی کا دین نام ہے دوسروں کا خیر چاہنا دوسروں کے بھلا چاہنے کا جو شخص صرف اپنی بھلائی دیکھتا ہو اپنا خیر دیکھتا ہو دوسروں کا نقصان کرتا ہو دوسروں کا بھلا نہ چاہتا ہو قرآن کہتا ہے حدیث کی روح سے وہ دین دیندار نہیں ہو سکتا جو صرف اپنا بھلا چاہتا ہو دوسروں کا بھلا نہیں چاہتا وہ دین دیندار نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کہہ دین و نفیحا ڈاکٹر صاحب کہتے وہ نوسن صاحب کہنے لگے کہ یہ پہلا موقع تھا اس جواب کو سن کر ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا میرے دل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں وہاں سے میں نے سیرت پڑھنی شروع کر دی اور مشرف اسلام ہو گیا غور کرو چھوٹی سی نیکی اس نے صرف نبی کی ایک سنت پہ عمل کیا راستے سے تقریب تیز کو ہٹا لیکن سبحان اللہ یہی سنت انجام کے دی بات یہ نیکی کتنی بڑی ہو گئی کہ ایک شخص کی ہدایت کا کر بن بندی ایک شخص کو قبر سے بچا کر توحید کی طرف اسنے کی نے جو لا لیا اسی لیے کبھی کسی کسی نیکی کو معمولی اور حقیق نہیں سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا بتایا آپ نے کہا کہ دانیا اور اچھا عشا اور ایک پیاسے کتے پہ اس کو رحم آ گیا اور اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یادہ اس قدر پسند آ گئی کہ اللہ سوار کو تعالیٰ نے اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیئے اور یہ نیکی اس کی زندگی کے گناوں پہ بھاری پڑ گئی العالمین نے اسے جنت دے دی محسرم بھائیوں کے دباس سے ایک اور انتقال ہوا شیخ مقبول بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علی شاید دنیا میں علام ناصر الدین البانی کے بعد علم حدیث میں में کا مقام اور مرتبہ تھا آپ کو معلوم में کہ شیخ مقبول شیخ مقبول کیسے بنے یہ چھوٹے से थे यमन کے रहने वाले थे, چھوٹے سے تھے تو بچپن میں غریب گھرانے سے تعلق تھا کام کرنے کے لیے مکہ آئے ہو۔ ہوٹلوں میں جو ہے کام کرنے کے لیے جھاڑو دینے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے جب وہ دس بارہ سال تیرہ چودہ پندرہ سال کے تھے اس وقت کی بات وہ لکھتے ہیں تو یہ ہوٹل میں کام کر رہے تھے صفائی کا عمرے کے لیے بےچارا کوئی آیا ہوا تھا اس نے جاتے ہوئے شیخ مقبل کے ہاتھ میں کتاب و تو ہی چھما دی کتاب ویش محمد بن اب رحمتہ اللہ علی کی اس نے جاتے اس نے ان کے ہاتھ میں کتاب سماجی کہا بیٹا یہ کتاب پڑھ لینا اس کتاب کو یاد کر لینا شیخ مقبل لکھتے ہیں کہ وہ کتاب میں نے پڑھنی شروع کی بڑی اچھی لگی ہمارے معاشرے میں لکھتے ہیں کہ یمن میں میں شرک کی جو شکلیں دیکھا کرتا تھا بداخ کی جو شکلیں اور صورتیں میں دیکھا کرتا تھا اس کتاب پہ ان تمام شکلوں کا ذکر ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر بات دلیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہتے کہ میں نے وہ کتاب حفظ کر لی کتاب حفظ کرنے کے ساتھ ہی میرے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا اور میں علم حاصل کرنے لگا وہیں سے وہ کام چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہو گئے اور محنت کر کے پڑھ کے کیا بن گئے شف مقبول بن گئے کو خود خبر نہ ہوگی کہ شیخ مقبل ہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں اس نے جو کتاب کہ شیخ مقبل جو کہ کمائی کے راستے پر لگے ہوئے تھے ان کو علم کے راستے پر لگانے والا عمل کو ایک شخص کا چھوٹا سا ہدیہ کتاب و توحید سے حدیعہ اس نے دے دیا اس کا یہ حدیعہ ان کو کمائی کے راستے سے اٹھا کر علم کے راستے پر لگا دیا اور ان سے اتنا پیدا ہوا کہ یمن کے ہزاروں ہزاروں شیعہ جو ہے سنی ہو گئے سلبی ہو گئے الیدیس ہو گئے الحمدللہ اب پتاو کیا, کیا وہ وہ حدی جس نے کہ شیخ مقبل کو کتاب و دی تھی شیخ مقبل سے اللہ نے جتنی خدمت لیے ان کے عجور ثواب میں یہ حدی برابر کا شریک ہے کی نہیں ضرور شریک اسی لیے آپ کا تم نے فرمایا اس سپنا ولو بھی شکارا نارے جہنم سے بچو جہنم کی آگ سے بچو صدقہ کر کے اور صدقے کے معنی یہ نہیں کہ آپ اپنی بڑی سہولت پڑا یہ صدقہ کریں آپ نے کہا آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں نارے جہنم سے بچا سکتا ہے صدقہ دینے کے لیے پورا ایک کھجور بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں کھجور کا ایک ٹکڑا کھجور کا آدھا حصہ موجود ہے اس کو خرچ کرنے کو بھی معمولی مت سمجھو وہ آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں نار جہنم سے بچا سکتا ہے اس تک نارا والوں بھی سکھتے تمہارا لوگوں نار جہنم سے بچو اگر سے کہ آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح محترم بھائیوں سب سے عظیم نے نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی جس کا کل قیامت کے روز میزان میں بڑا وزن ہوگا حسن اخلاق ہے اس نیکی کو بہت اپنانے کی ضرورت ہے آپ لطن سے نیکی کا تعارف پوچھا گیا اے اللہ کے نبی نیکی کس چیز کا نام ہے آپ نے جواب دیا الر حسن الخو آپ نے کہا نیکی نام ہے اچھے اخلاق جس کے پاس اخلاق نہ ہو نیک نہیں ہو سکتا جس کے پاس اخلاق نہ ہو دیندار نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ فرما دے ان ملین وہاں پر مخلاف لوگوں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور کل قیامت کے روز میرا میرا سب سے زیادہ قریب تم میں وہ رہے گا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو وہ نام اب ابھی کم ملئی ہے وہاں پر خلاف ہوا مخلافا اور میرے نزدیک تم میں سے وہ شخص بہت محبوض ہے پسند ہے اور کل قیامت کے روز بھی وہ شخص مجھ سے بہت دور رہے گا جس کے اخلاق اچھے نہ ہو محترم بھائیوں نبی کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے اخلاق ایک ایسی نیکی ہے جو اپنی جگہ سینکڑوں نیکیوں کو ساتھ دیے ہوئے ہے حسن اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بحث کا مقصد یہ بتایا ان نما کو اخلاق لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبوز کیا ہے بھیجا ہے تو کس بی بی حسن اخلاق مکاری میں اخلاق کی وہ بنیادیں مکاری میں اخلاق کی وہ عمارت جس کی پہلی بنیادیں پچھلے پیغمبروں نے رکھ رکھی ہیں اس عمارت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا میں اپ کو بتاتا چلوں ہمارے نبی کے اخلاق کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ایک صحابی ہم اس واقعے کی روشنی میں اپنے اپنے کردار کا کو جانเช اس واقعے کی روشنی میں ہمارا لوگوں کے ساتھ تاموں کیسا ہے لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہماری زبان ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اور ہمارے نبی کا کیسا تھا ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر رضی اللہ عنہ آن. حضرت انس فرماتے ہیں مسرت احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ شکل کے اعتبار سے بہت بچ, بچ شکل تھے بہت صورت تھے وکانا رن زمین حدیث میں آتا ہے بہت بد شکل تھے صحابی اور مدینے کے پاس ایک دیہات میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اس صحابی کو بے انتہا محبت تھی اور اللہ کے نبی بھی بے انتہا ان سے محبت کیا کرتے تھے دیہات میں رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر کبھی, کبھی مدینہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حدیے قبول کرتے ان کو اپنے پاس ٹھہرا دے اور جب واپس جانا چاہتے وہ اپنے دیہات کو نبی کریم صلی اللہ وسلم بھی ان کو خوب توشا وشا دے کر نواز کر بھیجا کرتے آپ فرمایا کرتے حاضر ہو وہ آپ فرمایا کرتے تھے ظاہر ہمارے دیہاتی ہیں ہم ان کے شہری ہیں ایک مرتبہ یہ صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر کوئی چیز بیچ رہے تھے کوئی چیز بیچ رہے تھے مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور جا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ بند کر لی جیسے معصوم بچے جو ہے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا کرتے غور کرو ہمارے نبی کتنے عظیم انسان تھے مگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی سطح پر اتر کر معاملہ کرتے تھے جی حضرت عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ آپ کی بیوی کمسین تھی ان کے اندر کھیل کا جذبہ تھا ہمارے نبی نے عظیم انسان سبحان اللہ شادی کے بعد بھی حضرت عائشہ کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ گڑیوں کے ذریعے سے نبی کے گھر میں کھیلا کرتی آپ بہت عظیم تھے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی سطح پہ اتر کر معاملہ کرتے تھے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ بیچ رہے تھے بازار میں کھڑے ہو کر پیچھے سے گئے اللہ کے نبی ہو جا کر پیچھے سے جو ان کی آن بند کر لی حضرت ظاہر رضی اللہ نے پہلے تو کہا کون ہے بھائی اللہ کے نبی خاموش رہے پھر حضرت ظاہر کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں یہ جی. جیسے ہی उनको ان کو اندازہ ہو گیا حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ میں ہلے بغیر ایسے ہی کھڑا ہو گیا اس لیے کھڑا ہو گیا کہ نبی کریم سرسم کا سینا میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا نبی کا یہ تقرر میں نے چاہا کہ کی قربت کی یہ ساتیں دراختیں دراخت ہوتی جائے اس میں ہلے بغیر ایسے کھڑا ہو گیا نبی تکریم سسم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں ہوں سمجھ گئے تو اللہ کے نبی نے کہا اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا مذاق اللہ کے ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کو بھی کوئی تجارت کا سامان بنا دیا کہا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کام خریدے گا حضرت ظاہر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے نبی لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں مجھے بیچ کر کوئی جو ہے آپ کو فائدہ نہ ہوگا اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے ربی لوگوں کے نزدیک تمہاری قیمت ہو نہ ہو اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمت ہو اللہ بہت یہ کیسے اخلاق ہے ہماری نبی کے موقع ماریو آج اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے آج اور اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے دنیا والے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم اپنی زبان سے اسلام کا کیا تعارف کروا رہے ہیں دنیا والے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے کہ یہ اسلام کے جو نام میں وہ کے اخلاق کیسے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو آپ کی نقلا کریمانہ کو اور آپ کی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کریں اور زندگی میں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں ہماری خواتین بھی آپ نے فرمایا یا لا ولو گروہ خواتین اور تو کر کے آپ نے فرمایا کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیا دیتے ہوئے بکری کے کھر کو بھی حقیر نہ سمجھے یعنی پڑوس کو ہدیہ دینے کے لیے گھر میں خور کے سیور بھی کچھ نہیں ہے تو خور ہی صحیح ہدیے میں دے دو ہدیے سے محبت بڑھے گی اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی ہدیے میں خور دینے کی تعلیم دے رہے ہیں تو لینے والے کو بھی اسی جذبے سے لینا چاہیے لینے والے کو یہ نہیں کہ یہ اتنی معمولی چیز حجیہ بھیجائے اتنی معمولی چیز اتنی معمولی سی چیز, چیز ایسا نہیں کہنا چاہیے تو بہرحال ہم اور آپ تمام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علم کی ان تعلیمات قرآن اور نزیز کی تعلیمات کے پابند بنے اصحاب قون اصحاب قون ہم نہ صرف اچھا علم بانا بلکہ قرآن نے جن کو اچھا قرار دیا نیکیوں میں آگے بڑھنے والے نیکیوں میں سروتک کرنے والے ان میں سے بننے کی کوشش کریں رب العالمین سے دعائیں کہ پرورتگا کہنے والے کو اور سننے الله عليه وسلم كي زندگی میں ہر قدم اپنانے کی توفیق بارك الله بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونافعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وليكم بر و رحيم رب